کیا عورتیں ایام مخصوصہ میں درو شریف اور دوسرے ذکر اذکار کر سکتی ہیں ہاں جب وہ عورتوں پر خواتین پر وہ جو عوارث کے ایام ہے ناپاتی کے اس میں ان کو درو شریف پڑھنا حمد و ثناء کرنا اللہ کی تعریف و توسیع بیان کرنا یہ ان کے لیے جائز مکمل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نہ پڑھیں بلکہ ہمارے محتاط فخان نے یہ بھی لکھا جب خاتون ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت ہی میں وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد مسلح پر بیٹھے اور کچھ نہ کچھ درو شریف حمد و ثنا بیان کرے تاکہ آٹھ یا دس دن کا جو ناگا ہوتا ہے نا اس میں کہیں اس کی عادت خراب نہ ہو جائے کیا آٹھ دس دن اگر اس نے نماز نہ پڑی تو ممکن ہے کہ جب پاک ہو جب سستی پیدا ہوگی تو اپنے آپ کو مستعد رکھنے کے لیے حائض عورت بھی وضو کر کے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار نماز کے وقت میں کرے تاکہ نماز کی عادت جو ہے وہ قائم رہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا پورا متن جو ہے وہ اس کو تلاوت نہیں کرے گی اور یہ بھی ایک مصیبت ہی موجودہ زمانے میں آ گئی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب حائزہ عورت کو قرآن مجید بھی پڑھنا جائز ہے روزے بھی رکھنا جائز ہے اور گویا نماز پڑھنی بھی جائز نماز بھی وہ پڑھ سکتی ہے اور قرآن مجید بھی چھو کے پڑھ سکتی ہے یہ نیا اسلام آ رہا نمبر دو لیکن ہمارے یہاں جب تک آدمی کامل تہارت نہ ہو قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا کامل تہارت کیا کہ بغیر طہارت کے جیسے فرمایا کہ بغیر تہارت کے وہ قرآن مجید کو چھوتے نہیں اصول تفسیر میں یہ خبر ہے کہ چھوتے نہیں خبر ہے یہ لیکن حقیقت میں یہ امر ہے کہ یعنی بغیر وضو کے کامل تہارت کے قرآن کو نہ چھوا جائے نہ پڑھا جائے بظاہر اس کے جملے خبر ہیں لیکن حقیقت میں امر ہے یعنی حکم اللہ تعالیٰ کہ قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے ایسی صورت میں قرآن کے علاوہ جو ہیں حمد و ثنا درو شریف سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ یہ کلمات کوئی ناپاک عورت جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے جائز